بس اتنا لفظ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کرن اور ایک آزم تھا پانی لینے کے لیے گئے آگے ایک عورت آ رہی تھی انہوں نے اس کو کہا کہ چل ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس اس نے کہا میں او بے دین کے پاس چلوں سابی کے پاس جاؤں بے دین کے پاس ہمجا دی یہ وہی لفظ ہے کالا لا دَن> ان تلے ان دونوں نے کہا تو کہ چل تو اس وقت اس نے کہا میں کہا چلوں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نبی کی طرف کالت اللہ جو کال الحصابی لگی وہ انسان جس کو بے دین کہا جاتا ہے تو حضرت کو صابی جو کہا گیا اسی مسئلے کی وجہ سے یہ عورت بعد میں مسلمان ہو گئی تھی پر یہ عورت بھی بعد میں کیا ہو گئی تھی صابیہ بن گئی تھی اور صرف یہ نہیں بلکہ سارے اپنے محلے کو صحابیہ بنا دیا اس نے سمجھا آگے دیکھو ربی ابن اباس دو علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہلیت ہے میں نے نبی علیہ السلام کو جہلیت کے زمانے میں دیکھا ذل مجاز بازار میں وہ حضرت نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے یہ ذل مجاز بازار لگتا تھا میلہ لگتا تھا کچھ دنوں کے لیے میلہ ہوتا تھا دور دراز سے لوگ آتے تجارتیں کرتے شیر اشاری ہوتی مقابلے بازی ہوتی بغیر جس طرح ہوتا ہے میلو میں حضرت وہاں توحید بیان کرنے کے لیے تشریف لے گا سمجھا وہ جب باپسی میں سورج جننا دن ہوئی وہاں گئے فرما رہے تھے لوگوں کہو تم لا الہ الا اللہ اے تم بھی پڑھ لیا کرو کلمے پڑھنے میں سواب ہے مجھے جواب نہ دو لیکن کلمہ تو پڑھو یا کلمے کے من کر بیٹھو پڑھ لو سارے لا الہ محمد رسول اللہ کہو تم لا الہ الا اللہ لاہ تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے خیال کرنا بڑے بڑے مول بھی تفلے ہو نہ کرتے رہتے ہیں تو پلے کامیاب ہو جاؤ گے فرماتے ہیں جو رت دے دو نبی علیہ السلام بار بار یہ بات کہہ رہے اور لوگ حضرت پر جمع تھے جب تب ان عدت کے پیچھے لگ رہے تھے اور اچانک میں نے دیکھا حضرت کے پیچھے جوان ہے احول پھر ہوئی آنکھوں والا جو غذی رہتا ہے دو, دو لکھوں والا غزی الجے روشن چہرے والا کر دے بن لوگ لوگو یہ بے دین ہے یہ جھوٹا ہے یہ بے دین ہے نبی علیہ السلام کے نام کہہ رہا ہے جھوٹا ہے, ہے میں نے پوچھا یہ پیچھے کون ہے انہوں نے کہا اس کا چچا بولا بھائی کون ہے تو فلو کہ یہ بے دین ہے یہ جھوٹا اس کے پیچھے نا سمجھ رہے ہو الرحیم فإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجعون لقاءنات بقرآن غير هذا أبدل علما يكون لي أن أبدله من تلقاء نصي إن أتبع إلا ما يوحى إلا جعلني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم صبح سبق میں سوال اور جواب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین مکہ کی مخالفت کی وجہ کیا تھی اس کے بارے میں آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا ہے تفصیلاً پڑھ لیا ہے تو مخالفت کی وجہ کیا تھی مسئلہ علا اور اب آخری سوال ہے کہ کیا مخالفت کی وجہ قرآن کریم سنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو قرآن سناتے تھے تو کیا مخالفت کی وجہ قرآن سنانا تو نہیں تھی ٹھنڈا پانی کی وجہ قرآن سنانا تو نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام ان کو قرآن سناتے تھے وہ مخالف تھے جواب اس کا عرض کر رہا ہوں کہ مخالفت قرآن سنانے کی وجہ سے نہیں تھی اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر جو نفیحت کی باتیں ہوتی تھیں والدین کے حقوق ادا کرو ہمسائیوں کا حقوق ادا کرو نماز پڑھو وغیرہ وغیرہ اس کو تو وہ بہت پسند کیا کرتے تھے قرآن پاک کی مخالفت جو کرتے تھے وہ بھی اس لیے کرتے تھے کہ قرآن پاک کے اندر مسئلہ الح کا بیان ہے قرآن پاک کے اندر مسئلے اللہ کا بیان ہے اور توحید کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے اور جو اللہ کے ماں سے جتنی بھی معبودات ہیں ان کو احکر الشیا کے ساتھ تشویح دے کر ان کی معبودیت کی تردید کی گئی ہے اس لیے وہ مخافت کیا کرتے تھے ورنہ ذاتی طور پر قرآن کو وہ پسند کیا کرتے تھے بات سمجھائیے جی اب پڑھو قرآن پاک کیا یا تبدیل طربل قرآن ادبار اور جب ذکر کرتے ہیں آپ اپنے پرور کا قرآن پاک کے اندر اکیلا کر کے بھاگتے ہیں وہ اپنی پیٹھوں پر نفرت کرنے والے ولو اعلی ادبارحم و ادبارحم لیکن یہ کب ہوتا ہے کرتا ربا کا جب آپ اللہ کو اکیلا کر کے ذکر فرماتے ہیں آپ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں پرانے پاک کے اندر تب ولہ والا ادبارفورا یہ بندے چاہے بھاگتے اور جب پڑھی جاتی ہیں ان ہے ہماری واد کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اے قرآن غیر لیا تو کوئی قرآن سوائے اس کے او بدلو یا کم از کم اسے تبدیل کر دے قل ما جدت جواب دے دو میرے بس میں نہیں ہے کہ تبدیل کروں میں اسے میں اپنی طرف سے مایو ہے اس لیے کہ نہیں اتباع کرتا میں مگر صرف اس کا جو وہی کی جاتی ہے میری طرف انی اقاف و میں ڈرتا ہوں اگر نہ فرمانی کروں میں اپنے رب کی عذاب دن بہت بڑے کی اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ ورنہ کم از کم اسی قرآن کو چاہ کرو تبدیل کر دو اب اس کا شان رڑھو ادھر حقیقت کھلے کہ ان کا مطالبہ اصل مطالبہ کیا ہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ اور قرآن لیا کالا قتادا تو کالا مشرق وہ مکہ تھا کتادا کہتے ہیں کہ یہ بات مشرق نے مکہ نے کہی مقاتل کہتے ہیں وہ پانچ آدمی تھے عبد اللہ ابن عمیہ مخلومی ولید عب نے مغیرہ مکھردیب نے حقصور عامرب نے عبد اللہ عبد اللہ اور ابن ابی عامری اور آصب نے عامر ابن شام کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ لوگ نبی علیہ السلام کو ان کم تو میں اگر ارادہ رکھتا ہے تو جگہ ایمان لائے ہم تیروں پر ساتے میں قرآن ان کا رحاظ تو کوئی قرآن سوائے اس کے جاگرو یا نیند ہے اب دیکھو کہتے ہیں اگر چاہتا ہے کہ ہم تیروں پر ایمان لائے تو اور قرآن لے آ کیسا ہو وہ قرآن لئے سفیے ترک و عبادت اللہ کے وزا لے سفیے ترک و عبادت اللہ تل عزا ایسا قرآن ہو جس کے اندر لات پزا اور مناس کی عبادت کے ترک کا ذکر نہ ہو و لے سفیے آئے اور اس قرآن کے اندر ان پر عائب بھی نہ ہو وہ اور اگر ایسا قرآن اللہ ترو پر نازل نہ کرے انتم انہیں اندن سے کہا تو تو اپنی طرف سے ایسا قرآن بنا کر لیا او بدل ہو یا کم از کم اسی کو تبدیل کر دے فجال مکان آ جاتے آزاد آ جاتا رحمت فضال مکان آ عذاب ازابن آ جاتا رحمت ان عذاب کی آجت کی جگہ رحمت کی آجت لکھ دو جہاں لکھا ہے کہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا تو لکھ دے کہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا بھائی ہاں جی یہی ہے نا فجال مکان آ عذاب ازابن آ جاتا رحمت بس کر توں بجائے عذاب کی عجت کے رحمت کی آجت مکان حرامن حلال مکان حرامن حرام کی جگہ حلال لکھ دے جہاں لکھا ہے کہ غیر اللہ کی منت حرام ہے تو لکھ دے حلال ہے مکان حلال حَرَامًا اور حلال کی جگہ پر حرام لکھ دے جہاں لکھا ہے کہ تحریمات غیر, تحریمات غیر اللہ سن لو اگر ان اللہ آئے گی بات یہ تعریمات اللہ تحریمات غیر اللہ یہ تاری باتیں رہیں گی جہاں لکھا ہے کہ تحریمات غیر اللہ حرام ہے حلال ہے تو لکھ دے حرام ہے انشاءاللہ شاء آئے گا یہ مشرق لوگ جو اپنے بزرگوں کے نام پر جانوروں کو حرام کر دیتے تھے ان پر نہ سواری کرتے نہ ان کا دودھ پیتے جس کھیت میں جا پڑتے تھے ان کو ہٹاتے نہ کہتے یہ حرام ہے ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ وہ جانور چاہے حلال ہے وہ جانور کیا ہیں قرآن میں آیا ہے وہ جانور حلال ہے تو جہاں لکھا ہے وہ جانور حلال ہے تو لکھ دے حرام جی تاریمات غیر اللہ تو لکھ دے حرام بات سمجھ آئی ہے جی. وہ لوگ جو تھے نفس سے قرآن سے ان کو کوئی زد نہیں تھی پرانے پاپ کو ویسے پسند کرتے تھے لیکن وہ یہ کہتے کہ شرک کی تردید نہیں ہونی چاہیے اب شاہ عبد رحمہ اللہ تعالی کا مانا پڑھو عبارت پڑھو اس قرآن کا پند نصیحت تو پسند کرتے دیکھ رہے ہو اس قرآن کا پند نصیحت تو پسند کرتے اور بتوں کا باطل کرنا نہ مانتے تو کہتے اتنا بدل ڈال تو یہ کلام ہم سب قبول کر لیں بس صرف اتنی تبدیلی کر دے سمجھا تھی کہ بتوں کا باطل کرنا جہاں ہے وہ نکال دے تو ہم سب مان لیں اور خخت نمبر تین اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اساتذہ کرام کی قبر منور فرماوے جنہوں نے ہمیں حق مسئلہ بتلایا اور سمجھایا ہے ہاں یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان ہے سب سے بڑا احسان جیسا یوسف علیہ السلام حسلم ظال کا فضل اللہ ہے ظال فضل اللہ ہے علینا عالن سے ولاکن اکثر النا سے ہاں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایسے استاد عطا فرما دیے جنہوں نے حق مسئلہ پڑھایا اور دیکھو اب جی وین کا دولفتے نون کا نیل تفترا وی غلطی اور بے شک شان یہ ہے قریب ہیں یہ لوگ البتہ پیسلا دے تجھے دیتے تجھے اس مسئلے سے جو وہی کیا ہم نے تیری طرف تاکہ گھر لے لیوے تو ہمارے اس کے سوا اور اس وقت البتہ بنا لیں گے وہ تجھے اپنا بنا لیتے وہ تجھے اپنا دوست ہاں یہ رات دن کی کوشش ہوتی ہے اب شاہ صاحب کی بات پڑھو کافر کہتے تھے کہ اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی آئے کافر کہتے تھے کہ اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے یہ جی بدل ڈال تو ہم سب اس کو مانیں سن رہے ہو شرک پر جو عیب ہے ہر جگہ پر یہ تبدیل کر دے مہربانی کر تو ہم سب مان بزرگوں یہ جی بات تمہیں یاد رہے گی جی اختلاف کس مسئلے میں تھا نماز روزہ حج زکات میں کوئی اختلاف نہیں تھا اختلاف تھا تو صرف اسی مسئلے کے اندر تھا اب حضرت پہلی بات جو تھی وفیات الجہلیت والی کہ وہ عقائد جہلیت کے جو اسلام کے موافق ہیں ان کا ذکر ہو چکا اب بحث دوم خلاف الجہلیت ہو رہا ہے کون سی بات ہے توحید فل امور الحقیرہ اور مشرفی نے آج جو تم نے پڑھا ہے نا کہ انبیاء کے ساتھ اختلاف مسئلہ الہ اور لوادم الہ میں تھا اس کی بھی گویا کے تفصیل ہے کیا ہے اور کل تم نے پڑھا تھا کہ توحید فی تدبیر دو قسم ہے توحید فی تدبیر الامور العظام اور توحید في تدبیر الامور الحقیرہ فی امور الحضام کو تم نے پا اس میں مشرقین مکہ نبی علیہ السلام کے موافق سے مخالف نہیں تھے آج اب ادر کے خلاف مسئلہ شروع ہو رہے ہیں توحید فی تدبیر الامور الحقیرہ جس کے اندر مشرقین کو نبی علیہ السلام سے اختلاف تھا کیا تھا میرے طرف دیکھو قیمتی بار مشرقین مکہ کا یہ جی عقیدہ تھا کہ کوئی انسان جب ریاضت کر کر کے مجاہدہ کر کر کے اس دنیا سے اللہ کا مقرب ہو کر گزر جاتا ہے تو اللہ اس کو چار انعام دیتے ہیں کتنی انعام دیتے ہیں چار کوئی انسان جب ریاضت مجاہدہ کر کے عبادت کر کر کے اللہ کا بزرگ بن کر اللہ کا مقبول ہو کر اس جہان سے مر جاتا ہے گزر جاتا ہے تو اس کو انعام ملتے ہیں فتنی چار پہلا پہلا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک مطالعہ متصرف اور مختار بنا دیتا ہے متصرف اور تصرف کرنے اور لوگوں کے کاموں کے اندر جی اپنا اختیار چلانے کی قدرت دے دیتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اس کو متصرف اور مختار بنا دیتا ہے لیکن ذرا اس کی تفصیل عرض کرو سمجھو بات اس کے اندر چند کو کیا ہے جاہنے ملتنی. جاہنے. ملتنی. وہ کہتے تھے اس کو جو اللہ مختار متصرف بناتا ہے سارے جہان میں نہ بلکہ مخصوص علاقے کا سارے جہان میں نہ بلکہ مخصوص ملتنی. ملتنی. اچھا مخصوص علاقے کے ہر کام کا متصرف نہیں بناتا بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر کس کے اندر ملتنی. چھوٹے چھوٹے کام ملتنی. بڑے بڑے کام اللہ خود کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ اس کو مختار متفر بناتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہر وقت نہ بلکہ جب تک اللہ کی طرف سے نفین اس بات کوئی پکا فیصلہ نہ آئے اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے پھر بھی وہ تصرف نہیں کرتا کوئی <تصفح> سمجھ رہے ہو بات پھر عرض کروں ادھر نہ دیکھو توجہ پر اگر بات کی طرف بات سمجھ آ جاتا ہے پھر ارد کر رہا ہوں وہ لوگ کہتے تھے کہ پہلا انعام اس کو چاہ ملتا ہے کہ اس کو متصرف اور مختار بنا دیا جاتا ہے لیکن اس میں تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ سارے جہان کا اس کو متصرف نہیں بنایا جاتا بلکہ مخصوص علاقے کا بلکہ مخصوص علاقے, مخصوص علاقے کا بھی ہر کام کا متصرف نہیں بنایا جاتا بلکہ صرف چھوٹے چھوٹے کاموں میں امور حقیرہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کو تصرف کی اجازت دی جاتی ہے بڑے بڑے کاموں میں نہیں پھر چھوٹے چھوٹے کابوں میں بھی ہر وقت نہ بلکہ جب تک اللہ پاک کی طرف سے نفین یا اس باتن کوئی فیصلہ سادر نہ ہو اگر اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو پھر بھی وہ تصرف نہیں کر سکتا کوئی سمجھ آیا ہے یہ تھا حضرت مشرقین عرب کا شرک سے تصرف کیا ہے جو کئی قیودوں کے ساتھ قیود کے ساتھ مقید تھا کئی کو ساتھ سارے جہان میں نہ بلکہ مخصوص علاقے میں مخصوص علاقے میں بھی ہر کام میں نہ بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور چھوٹے کاموں میں بھی ہر وقت نہ بلکہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آئے اس کو کیا کہتے تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو شرک فی تصرف یہ مشرفین عرب کا شرک فی تصرف اس کے مد مقابل رام علوات اور تقریبات نے جو مسئلہ بیان فرمایا اندیا کا دعویٰ یہ تھا کہ لوگوں جہان کے بڑے کام ہوں یا چھوٹے سارے جہان کے ہوں یا مخصوص علاقے کے ان کے اندر ہر وقت تصرف کرنے والا صرف کون ہے اللہ اللہ پاک نے کسی انسان کو کسی ملک جن کو کوئی تصرف حوالے نہیں کیا اللہ <تصورت> <تص کتنی قیدیں لگی ہوئی ہیں جی، جی، جی. تین ہیں جو اس کو متصرف بنایا جاتا ہے لیکن سارے جہان میں نہ بلکہ مخصوص علاقوں میں مخصوص علاقے کے سارے کاموں میں نہ بلکہ صرف چھوٹے کاموں میں چھوٹے کاموں میں بھی ہر وقت نہیں بلکہ جب تک اللہ پاک کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ وہ کہتے تھے کہ ان تین کے ساتھ جب اس بزرگ کو تصرف کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہ بزرگ آدمی مرضی سے تصرف کرتا رہتا ہے پھر اس کو ہر ہر جزی میں اللہ پاک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ مختار بنا دیا جاتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے کسی کو بیمار کر دیا کسی کو تندرست کر دیا کسی کی کاروبار میں ترقی کر دی کسی میں تندلی کر دی کسی کو بیٹا دے دیا کسی کو بیٹی دے دی یہ جی کام وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اللہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور انبیاء کرام کیا فرماتے علیہ و تسلیمات کہ اس قسم کا تصرف اللہ نے کسی کے حوالے اللہ جہان کے بڑے چھوٹے ہر کام کے اندر آپ متصرف ہے زرے ذرے کے اندر متصرف خود کر رہا ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا نہ ذاتن نہ کل نہ اب پڑھو قرآن پاپ انبیاء کا عقیدہ پڑھو مِن مَا مِن <مِيرًا> اور وہ ہنسیاں جنہیں پکارتے ہو تو ملک کے سوا نہیں اختیار رکھتے من میر کھجور کی گٹنی پر جو سفید پردہ ہوتا ہے اس کا بھی انشاءاللہ شاء تعالی آگے بہت آئے گی ماں جملے کون ملکت بھی آئے گا یہ جملے کونا فیل ہے کیا ہے اور ما نافیہ اس پر داخل ہے ہنفیوں کا اصول ہے کہ فیل پر جب نفی آئے تو جنس سے فیل کی نفی ہوتی ہے کس کی نفی ہوتی ہے جسد. ما یملکونا نہیں مالک نہیں اختیار رکھتے کسی طرح بھی اختیار نہیں رکھتے نہ زن نہ امور حکیرہ نہ امور کبیرہ سمجھ رہے ہو ہاں کسی چیز کا بھی نظام تم مل دون لا جملے حضر فرماؤں پکاروں کو جنہیں گمان کرتے ہو تم اللہ کے سوا اونے یا جملے کون مسپال ادر رتن سے سماوا تو نہیں اختیار رکھتے وہ برابر ایک کی آسمانوں کے اندر اور نہ زمینوں کے اندر شرکل اور نہیں ہے بس ان کے آسمانوں زمین میں کوئی شرکت اور حصہ من, من اور نہیں ہے بس اللہ تبارہ کا بتا لا کہ کوئی مدد کرنے والا اللہ کا مددگار بھی کوئی نہیں جی جی عقیدہ کن کا ہے ہم بھیجائے فرام کا انبیاء فرمایا کرتے تھے لا یملکون کون مستا ذرا تینا ولا بلا بل ذرے کے بھی مالک نہیں نا آسمان میں نہ وہ کہتے تھے نا مورے حکی کے مالک ہیں فرمایا ذرے کے بھی مالک نہیں بالحق والذین یدون من نہیں لا یقون اور اللہ تبارک و تعالی فیصلے کرتا ہے سچے اللہ فیصلے کرتا ہے اے سچے, اے اے سچے اے اے اے کیا معنی؟ سارے فیصلے جو ہیں وہ اسی کے ہیں سمجھا بلدین یا من ہی اور وہ ہستیاں جنہیں یہ مشرق پکارتے ہیں اللہ کے سوا لا لو نش وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا اللہ بے ش اللہ وہی سننے والا ہر بات کا دیکھنے والا ہر حال کا لا كون لا یق شین نادت عام ہے پھر ناكیرا ہے پھر با کے بعد ہے پھر لا یق جو ہے وہ جب نون فیل اور لا نافیہ اس پر داخل ہے او جہان کے ذرے ذرے کی نفی ہو گئی کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہو جی میری طرف دیکھو دوسرا انعام اس بزرگ کو کیا ملتا ہے دوسرا انعام اس بزرگ کو یہ ملتا ہے کہ اس علاقے کے جو کام اس کے حدود اختیار سے باہر ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے سفارش کر کے زوری زور خدا سے کروا دیتا ہے. سمجھ رہے ہو جو کام اس بزرگ کے حدود اختیار سے باہر ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے کام جو اس کے حوالے نہیں ہوتے یا دوسرے علاقے کے ہوتے ہیں وہ ان کاموں کے اندر اللہ سے کرتا ہے سفارش اور اللہ کو کہہ کر سفارش کر کے زوری زور خدا سے کروا دیتا ہے بات سمجھے شفات تہریا جس کو کہتے ہیں کہ جبرن خدا سے منوا لیں انبیاء کرام عل مسلمات تسلیمات فرماتے تھے کہ بابا ایسا کوئی سفارشی اللہ کے دربار میں نہیں ہے جو خدا سے زوری زور منوا لیوے اور اللہ کو مجبور کر دیوے ایسا کوئی سفارشی نہیں ہے اب دیکھو پڑھو نیچے انشاءاللہ شاء کی بات آگے آئے گی مفصل والی شفیع نہیں ہوں گے ویسے نہیں ہے ویسے ظالمین کے شرک کرنے والوں کے من من کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات ضرور مانی جائے جس کی بات اللہ محکانی رحم اللہ کی عبارت پڑھو کہ اس روز ظالموں کا نہ کوئی حمایتی و مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کے جس کی بات ضرور مانی جا جیسا کہ مشرقین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں نحن. نحن. سمجھ رہے اس اچھا. کتنے انعام ہو گئے جو. تیسرا انعام تیسرا انام وہ لوگ کہتے تھے کہ اس علاقے کا جس علاقے کا اس بزرگ کو اختیار دیا جاتا ہے اس علاقے کا اس بزرگ کو علم غیب دے دیا جاتا ہے کیا دے دیا جاتا ہے علم غیب دے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس علاقے کے لوگوں کے ہر ہر حال پر ہر وقت نظر رکھتا ہے اس بزرگ کو اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ غیبی طور پر ایک نعیت دائنا حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بزرگ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور ہر وقت ان کے ہر حال کو جانتا ہے جب بھی کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے بزرگ کو فوراً پتا چل جاتا ہے اور بزرگ اس کا کام کر دیتا ہے یا خدا سے کروا دیتا ہے بات سمجھ ہی یہ تھی وہ کہتے تھے کہ تیسرا انعام کیا ملتا ہے اس کو اس علاقے کا کیا دے دیا جاتا ہے علم غیب دے دیا جاتا ہے اور اس بزرگ کو غیبی طور پر ان لوگوں کے ساتھ میت کاملہ حاصل ہوتی ہے وہ بزرگ ہر وقت ان کے اندر حاضر و نازر اور موجود رہتا ہے اور اس کو ہر ہر انسان کے ہر ہر حال کا پورا علم ہوتا ہے جب بھی کوئی اس کو پکارتا اور بلاتا ہے اسے فوراً علم ہو جاتا ہے اور وہ انسان کی مدد کرتا ہے اور اس کی مراد پوری کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مشرقی نے کا تھا علم غیر کیا تھا یا یوں کہو شرق علم، شرق فما شرک فی البفار شرک فلم آئیڈیا بات ہو ہے دلوقتي. اس کے مد مقابل امبیائے کرام رام علیہ مستلبات وقت اسنیمات فرماتے تھے کہ خبردار اللہ تبارک و تعالی نے کسی علاقے کا کوئی علم کسی کو عطا نہیں فرمایا عالم ہے اور ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ صرف کس کی صفت ہے اللہ, اللہ کی صفت ہے اللہ پاک نے یہ صفت کسی کو عطا نہیں کروائی اب پڑھو حملہ لا دعا کم بلو سمے ہو مس سجا بول بجاؤ ملک شرک بلا جو نبے ہوگا مسلو خبیر اگر پکارو تم انہیں لاجسم وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے اور اگر سن بھیلے میں بل کو مت سجا بول کم نہیں مانتے نہیں کہا مانتے نہیں کو بول کرتے نہیں سے ہماری پکاروں کو اور قیامت کے دل انکار کریں گے تمہارے شرک کا اور نہیں خبر دے گا تجھے مثل خبردار تھے لا لاسماؤ لا اصل بنیاد ہے عن غافلون اور وہ بزرگ کی کاروں سے بالکل بے خبر ہے اللہ الغیب سماگا تو شوری آنا جو باسون اگر فرما دو نہیں جانتی وہ ہنسیاں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں نغیر کو سوائے اللہ کے اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے کتنے انعام ہو گئے چوتھا انعام چوتھا انعام اس بزرگ کو یہ ملتا ہے اس علاقے کا اس بزرگ کو معبود بنا دیا جاتا ہے کیا بنا دیا جاتا ہے آمد. معبود کہ جو عبادات اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اللہ فرماتا ہے یہ عبادات میرے اس بزرگ کے لیے کرو جس طرح مجھے سیدھے کرتے ہو میرے اس بزرگ کو سیکھے کرو جس طرح میری منتیں دیتے ہو اس بزرگ کی منتیں دو جس طرح مجھے پکارتے ہو اس بزرگ کو پکارا کرو اس علاقے کا اس بزرگ کو کیا بنا دیا جاتا ہے معبود بنا دیا جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کی باتیں کرو بات سمجھے یہ اس کے پر خلاف انبیاء کرام علیہ مسلمات و تسلیمات کا نظریہ کیا تھا آپ فرماتے تھے خبردار کوئی عبادت ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے تمام عبادات کا مستحف صرف کون ہے اللہ باخت پڑھو من ہو جان لے توں کہ بے شک شان یہ ہے نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر خیف اللہ کی ذات پاک <تصفح> <تصفح> اب ادھر سوال ہے میری طرف دیکھو اوپر جگہ سوال سوال سوال, سوال یہ جی ہے کہ یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے گھر لیا اور نکال لیا کہ جب انسان اللہ کو پکار پر مقبول ہو کر گزر جاتا ہے تو اس کو یہ چار انعام ملتے ہیں یہ کہاں سے انہوں نے نکالا عقیدہ منشاچاد جواب, جواب یہ ہے کہ انہوں نے در حقیقت اللہ کی سلطنت کو قیاس کیا دنیاوی سلطنت پر اللہ کی سلطنت کو قیاس کیا جس طرح دنیا کی سلطنت میں ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے اور وہ سارے علاقے کے کام میں خود دخال نہیں دیتا اپنے اپنے نائب مقرر کر رکھے ہوتے ہیں علاقوں پر وہ نائب جو ہے وہ خود کام کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے کام بڑا بادشاہ خود کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کام ان نائبین کے حوالے کر دیے جاتے ہیں پھر جس طرح بڑے بادشاہ کی تعظیم ہوتی ہے ان چھوٹے نائبین کی بھی ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے سمجھا نا پھر چھوٹے نائبین کو ناراض کرنے سے بڑا بادشاہ کیا ہوتا ہے آمد. اور وہ راضی ہوتے ہیں تو بڑا بادشاہ بھی کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے انہوں نے اللہ کی سلطنت کو بھی اسی پر قیاس کر لیا کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے وہ ہر کام میں خود دخل نہیں دیتا اس نے اپنے نائب مقرر کیے ہوئے علاقے علاقے کے لیے ہر ہر علاقے کے لیے اس نے اپنے نائب مقرر کر رکھے ہیں اب ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ان نائبین کو پکارو بڑا کام ہو تو میں کروں گا چھوٹے چھوٹے کام تمہارے یہ میرے نائبین کریں گے سمجھا پھر اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرے نائب چھوٹے بزرگ یہ تم سے راضی ہوں گے تو میں بھی راضی یہ ناراض ہو میں بھی ناراض ہوں بات سمجھیں یہ دنیا کی سلطنت پر انہوں نے پیاس کیا مشرقین ہمارے علاقے کے مشرقی یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے پاکستان کو بھی تقسیم کر دیا ہے ماشاءاللہ اللہ کوئی خطہ خالی نہیں ہے جس میں بزرگ نہ ہو اسلام آباد جو ہے وہ امام بری کے حوالے ہے سمجھا لاہور جو ہے وہ داتے کے حوالے ہے ملتان جو ہے وہ بیاہ الحد نکریہ ملتانی کے حوالے ہے رحیم خان باب غریب شاہ کے حوالے ہے سمجھا اس طرح پر کوئی علاقہ کا شاہ کلندر کے حوالے ہے کراچی جو ہے وہ عباس شاہ کے حوالے ہے سمجھا اس طرح اللہ تبارک مطالعہ نے تقسیم کر دیا اللہ سمجھ رہے ہو جی. وہ لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کی سلطنت کو کیا کر لیا دنیاوی سلطنت. دنیا سلطنت پر اچھا پھر سوال ہوتا ہے کہ اس کلاس کا منشا کیا ہے انہوں نے کیوں کیاس کیا اللہ کی سلطنت کو دنیا والی سلطنت پر انہوں نے کیوں کیاس کیاس اس کیاس, کیاس کا منشا چاہے منشا دو چیزیں تھیں کتنی چیزیں بھی ہو oh. oh. پہلی چیز انہوں نے جب یہ پڑھا پہلی کتابوں کے اندر کہ اللہ پاک نے اس جہان کے امور کو ملیکا کے اوپر سپرد کیا ہوا ہے ہوا پر بھی ملیکا مقرر ہیں بادلوں پر بھی قابل ارواح پر بھی اعمال کے لکھنے پر بھی حفاظت پر بھی تو انہوں نے جب یہ پڑھا تو ان کا ہاں ملیکہ تو پھر مختار ہو گئے اللہ نے ان کے حوالے کر دیا ہے کام ایک منشا خلاف ان کا یہ تھا کہ ملیکہ کے حوالے کیا ہوا ہے اللہ نے کام انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی کہ ملیکہ کے حوالے جو کیا ہوا ہے کام وہ کس طرح کا ہے انشاءاللہ اللہ آئے گا جس طرح ایک نوکر ہوتا ہے گھر کے اندر اور وہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا صرف وہی کام کرتا ہے جو مالک اس کو کہتا ہے ملیکا کی صرف یہی شتا سمجھا نہیں ملکا وہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کریں ملیکا کو جس طرح اللہ کہتا ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں صرف. لیکن انہوں نے یہ جی سمجھ لیا کہ ملکا کے حوالے ہے کام ملیکا مختار ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا سمجھ بات اور دوسری بات دوسرا منشا انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ والے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک دعا قبول کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں تو یہ مختار ہے کیا ہے یہ اللہ پاک کے دربار میں شفیق کہہ رہی ہے کہ خدا سے زوری دور منوا لیتے ہیں اندرے منشا کی آس چیزیں ہیں تو کا مقرر ہونا <سؤال> اور بزرگوں کی دعا کا قبول ہونا ہے. اب پڑھو یہ عبارتیں شاہ صاحب رحم اللہ کی عبارتیں بڑی قیمتی بارتیں ہیں حضرت اور ان سے یہ چار انعام نکلیں گے یہ بارت بڑی قیمتی ہے پڑھو من و ابوال مشرقین لوگ کہتے تھے کہ نیک لوگ ان سے پہلے جو گزرے ہیں آباد اللہ تک باتن کرتے رہے وہ اللہ کا اور قرب حاصل کیا اس کا آپ اللہ حل الوہیتا قلم اٹھاؤ یہاں لکھو انعام چہارم انعام آپ اللہ حل لکھ لو انعام چہارم یہ چوتھا انعام ہے معبودیت والا آپا اللہ ہل آپ چہاروں رہو اللہ اللہ نے انہیں الوحیت فرمائی فستا کو من عبادت انصاح خل قلعہ مستحق ہو گئے وہ عبادت کے اللہ کی ساری مخلوق پہ کمال مالک الملوک کل جس طرح بادشاہوں کا بادشاہ خدمت کرتا ہے اس کی غلام اس کا بس اچھا کرتا ہے اس کی خدمت کو فیو ہے خلاط الملک عطا کرتا ہے اس کو بادشاہ بادشاہی بادشا کی خلط انعام فیو فو تدبیر بالا دم بلا دے اور حوالے کرتا ہے طرف اس کے تدبیر ایک شہر کی اس کے شہروں سے اپنے شہروں سے فیا فض من سماغت آل بالا البلد بس مستحق ہو جاتا ہے وہ سننے اور اطاعت کرنے کا اس شہر والوں سے بکال اور مشرق کہتے تھے لا تقبل بلو عبادت اللہ الا مزمو متم نہیں قبول کی جاتی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مگر طرح لے کے ملی ہوئی ہو سات عبادت ہے کے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاتی تالی آخری درجے کی بلندی کے اندر ہے فلا تو عبادتو دو عبادت ہو تو اللہ کی عبادت جو ہے اللہ کے قرب کا فائدہ نہیں دیتی بلّہ بل بدھا میں عبادت ہاولا بلکہ ضروری ہے عبادت کرنا ہے ان بزرگوں کی لے جو قرب ہو اللہ اللہ اللہ کی کر لے بھو وہ ہے یہ اللہ کے کریم کر اور ہے نہیں اورسما وجو سے رونا ہاؤ لائے جسما وجوب یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں بھی آئے ہیں اور دیکھ لو انام سوم یہ انعام سوم ہے علم غیب والا انعام سوم یش ماؤنا بھائی سے رونا پر لکھو ان سوم انہیں سوم پاؤنا اور سفارشیں بھی کرتے ہیں یش پاؤ نا پر لکھو انام دوم ابا دے ہم خیال کرو اور سفارشیں کرتے ہیں اپنے عبادت کرنے والوں کے لیے عبادت نہیں بلکہ چاہے رباد عباد, عباد والا آبد کی جمع ہے عبادت کرنے والے خیال کرنا وہ جو دب رونا ہوں اور تدبیریں کرتے ہیں ان کی امور کی وج الفرون اور ان کی مددیں کرتے ہیں وہ جو دب رون پر لکھونا بنا لیے انہوں نے ان بزرگوں کے ناموں پر پتھر بجال ہوا قبلا تن بنا دیے انہوں نے انہوں کو قبلہ نزدیک متوجہ انہوں نے ان کے طرف ان بزرگوں کے یہ انشاءاللہ بات آئے گی اسنام اور بتوں کی جب وہاں یہ بات آئے گی قبلہ توجہ والی اور عبارت اگلے سب بار میرے من تاکہ اللہ سید ہو بعض ان میں سے یہ وہ تھے جن کا قیدہ تھا کہ اللہ تبارک و کرتا وہی سردار اور وہی مدبر ہے لیکن نہ ہو جخلا والا باد ابھی دے لباس شرف بت الح ہے لیکن وہ کبھی کبھی عطا کیا کرتا ہے اپنے باز بندوں کو لباس شرف اور معبودیت کا بت الح کے نیچے لکھ لو رابے صرف رابع لکھ لو چوتھا ہی نام ہے جی معبودیت والا رابع لکھ رہی ہاں میں جالو ہوں متصر فن بھی الخاصہ اول یہ پہلا انعام ہے متصر فنبل صرف اول لکھ لو کافی ہے ہاں اور کرتا ہے اس کو متصر بیچ بعض امور خاصا کے بیچ سارے امور میں نا بلکہ اور وہ بھی خاص بک بلو شفات ہو فی ابا دہی شفات ہو برام سانی سانی لگ دو فقط ثانی کا لگ ب اکبل و شفات اور قبول کرتا ہے اس کی سفارش کو فی ابا دہی اس کے عبادت کرنے والوں کے اندر بے منزلت مالا کلبل ہو گئے بمنزلے بالکل ہوں گے جب آس والا کل کو تر جو بھیجتا ہے اوپر ہر کنارے کے ایک بادشاہ اور جو کلے دو وہ تدبیر تلگل مملکت ہے فیم عادل امور اور مقرر کرتا ہے اس کو حوالے کرتا ہے اس کے تدبیر اس مملکت کی شوا امور الزام کے آگے فجات لسان ہوگا فاجاتا جلا جو لسان ہو اس کی زبان اٹکتی ہے زبان وہ کہتا ہے اب میں ان بزرگوں کو کہوں عباد اللہ اللہ کے بندے او اللہ کے بندہ کہوں یہ توہین ہو جائے گی کیا ہو جائے گی توہین ہو جائے گی بندہ تو وہ ہوتا ہے جو بے اختیار ہو گئے اس بزرگ کو تو اختیارات ملے ہوئے ہیں سمجھے نا اللہ تعلا جلا جوانو سب جا ہوں عباد اللہ اٹکتی ہے زبان اس کی کے نام لے گئے ان کا اللہ کے بندے بس برابر کرے ان بزرگوں کو اور غیر بزرگوں کو بس اعراض کرتا ہے وہ اس بات کی طرف نام رکھنے ان کے ابنا اللہ محبوب اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے اور اللہ کے سما نفس اور نام رکھتا ہے اپنے نفس کا اب دن لے اڑائے گا اب دن اپنے آپ کو کہتا ہے بندہ ان بزرگوں کا بندہ ان بزرگوں کا جی کا آب و مسیح اور ہے وہ آب عزا جتنا اب دل اور اب دل ہے وہ آدھا مرض جمہور الجم جب نسارا یہی جی ہے بیماری کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو منافق ہیں ان کی یہی بیماری ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ آج کل کے مشرکوں کو منافق فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں منافق اس لیے کہ دعوی توحید عید کا ہے اور نراشرک کرتے ہیں صاحب کی بارت پڑھو اور تیسری بارت یہ بھی بڑی قیمتی بارت ہے لاکھ ان کا نمن زندگا کو لو منا ہنالے کا اشخاط ہے ملائے کا دیول اروا ہے لیکن ان کی بے دینی اور زندگی کا یہ تھا کہنا ان کا کہ یہاں پر چند اشخاص ہیں ملائے کا اور ارواح کے تو دب آل رد زمین والوں کے لیے تدبیر کرتے ہیں فیما دون المور امور ازام کے علاوہ میں نے اصلاح ہے حال آبد فیما جر جو علاقوں ویسے نف سے ہی خاص طور پر عابد کے احوال کی اصلاح و اولادی و اموالی اس کے اولاد و اموال میں حال الملوک ہے اور ان کو مشابت دے دی, دی انہوں نے حال ملوک کی ساتھ نسبت کرنے کے درم والے کو ہے اور ساتھ حال شفا اور ندما دما بنے ہم مجلس مشیر ساتھ کی طرف سلطان کے بھی ہوتا ہے ساتھ اپنے جبروت کے جبر کے اور منشیز کا وہ سن رہے ہو وہ منشیز کی کیا تھا منشاہ اس کا معنی تقدم شرائع ہو وہ جو شرائع کے اندر آج ہوا ہے من تصوید الامور للمرائکت ہے کہ اللہ پاک نے کچھ کام ملائکہ کے حوالے کر دیئے نمبر دو میں استجابت دعا المقربین قبول ہو جانا دعا مقربین من الناس پس گمان کر لیا انہوں نے اس بات کو تصرفا منہم چا گمان کر لیا ملائکہ کا جتنا کہ تو سروس ہوتے ہیں ملوک کا تصرف ان ملائکہ کا جتنا کہ تو سروس ہوتے ہیں ملوک کا کیا سمجھنے لگا ہے شاید بس اتیاس کرنے لگا ہے شاید پر بول فساد سمجھا سگلی عبارت بھی پڑھنی ہے بلکہ اشرا کے در امور خاصہ خاصا با باز بندگان بود ان لوگوں کا شرک جو تھا خاص امور کے اندر تھا اور باز بندوں کے ساتھ تھا گمان میں کردن وہ گمان کرتے تھے کہ مانے کے بادشاہ عظیم القدر قدر بندگان خاص خدرا جس طرح کے بادشاہ بڑے مرتبے والا اپنے بندوں کو خاص کو بطراف ممالک میں فرستد اپنے ممالک کی اطراف میں بھیجتا ہے اشارہ در امور ہے اور ان کو امور جزیا کے اندر طاقتے کے حکم فری بادشاہ صادر نہ شدہ مختار ب متصرف میں دارد جب تک کے بادشاہ کا حکم فری صادر نہ ہو امور جزیا کے اندر ان کو مختار متصرف رکھتا ہے وہ خود ب تدبیر عمور جزیا بندہ میں پردادد اور وہ بڑا بادشاہ بندوں کے امور جزیا کو خود نہیں پوچھتا وہ حوالہ سائر شاعر بندہ گاہ بکارمان میں کند تمام بندوں کو علاقے کے سردار کے حوالے کر دیتا ہے شفات کارمان درباب خادمان و متبصلان شاہ قبول میں نمایاں اور اس سردار کی سفارش وہ خادمان متوقع قبول کرتا ہے ہم چنی ملک علال اطلاق اسی طرح مطلق بادشاہ یعنی اللہ پاک جل مجدور باب بندگان خدرا خلاط دادا داداست خلاط انعام راب ہے کیا ہے لکھ لو لکھ لو راب راب لکھ لیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو فلویت کا انعام دیتا ہے رضا ب سخت در درسائر بندگوان اثر میں کند اور ان بعض بندوں کی رضا اور ناراضگی باقی بندوں کے اندر اثر کرتی ہے دانش واجب سمجھتے تھے تقربہ خاص ان خاص مندوں کا تقرر قبول ملک مطلق حاصل شبد تاکہ بڑے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں قبولیت حاصل ہو جائے یہ بس شفات پر ہے مجاری امور درجا پتی رائے یا بد شفات کے نیچے خانی لکھ دو یہ دوسرا انعام ہے سفارش ان لوگوں کے لیے عبادت کرنے والوں کے لیے در امور جو بجاری امور کا مرا رات دن جو امور جاری ہوتی ہے درجا پتی رہا ملادا امور فجدا بسو ایشاں دبے برا ایشاں وہ حلف بنا میں ایشان پہ سیاح در امور درویہ بقدر کون فلے کون ایشان تجویز میں نمود یا فجدہ بسو ایشاب سے نیچے لکھ یہ وہی راج ہے عبادت والا امور ان امور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان بزرگوں کو سیدھا کرنا ان کے لیے جانور ددہ کرنا ان کے نام کی قسمیں کھانا اور امور ضروریہ کے اندر ان سے مدد مانگنا قدرت کی وجہ سے تجویز کرتے تھے صورت سورتھا اور ان کی شکلیں پتھروں سے پیتل سے لوہے سے تراش کر کبلے توجہ بار بار ان کے لیے قبلہ توجہ بناتے تھے اور میں ایک بات سمجھا دوں پھر آگے چل حضرت آپ نے مشرقی نے مکہ کا شرک پہ لیا یہ ان کا شرک تھا جو کئی قیود کے ساتھ مقیت تھا کہ اللہ تاک بزرگوں کو سارے علاقے میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ مخصوص علاقے مخصوص علاقے میں بھی ہر کام نہ بلکہ صرف چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے کاموں میں بھی ہر وقت نہ بلکہ جب تک اللہ کی طرف سے نفیہ نسباد کوئی فیصلہ نہ آ اسی طرح علم غیر اسی طرح شفات مخصوص اور جزیہ امور کے اندر لیکن اس کے مد مقابل حضرات بریلویہ کا شرک وہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے نہ علاقے کے ساتھ مقید آئے نہ امور کے ساتھ مقید ہے نہ کسی وقت کے ساتھ مقید ہے تو کہتے ہیں ہر بزرگ ہر علاقے میں ہر وقت تقرر کرتا ہے ہر بزرگ ہر وقت ہر علاقے کے ہر کام میں نہ چھوٹے بڑے کی تخصیص ہے نہ علاقے کی تخصیص ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دفعت اس بات کسی فیصلے کی تقسیف جی ہے وہ کہتے ہیں ہر بزرگ ہر وقت ہر جگہ پر ہر کام بیچا کرتا ہے تصرف کرتا ہے اور اس کو علم غیب بھی دے دیا جاتا ہے اور اس کو شفاعت پہلیاں بھی دے دی جاتی ہے کوئی وہ قید نہیں لگاتا پھر مزے سی بات یہ ہے کہ جس طرح مشرقی نے مکہ نے اللہ کی سلطنت کو دنیاوی سلطنت پر کیاس کیا تھا آج کے بریلویوں نے بھی اللہ کی سلطنت کو دنیا کی سلطنت پر قیاس کیا وہ ایک ہی تاریخ ہے سر سمجھ رہے ہو اب <سلام> پہلے ان کا سنو کہ وہ تصرف کے جس طرح قائل ہیں پھر ان کا وہ کیاس بھی پڑھو عقیدہ بریلویہ دربارہ تصرف و تدبیر لکھا ہوا ہے نیچے ماخذ نمبر اول کے پڑھونے سی ماخذ نمبر اول وہاں کھولے بیٹھے ہو ماخذ نمبر گل پڑھو احمد رضا لکھتا ہے حضور علیہ السلام ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں ہر قسم کی حاجت دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں دیکھ رہے ہو دنیا و آخرت کی حضور کے اختیار میں آگے اور رکھتا ہے دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں آئے جسے جو چاہے عطا کرے جسے جو چاہے دادا سماؤ نبی علیہ سرات وقت اتنی میں لا عملے کو لا لا ولا میں مالک نہیں ہوں نقے نقصان کا یا ہم لے بولے نفسی کروں ملا نظر اپنی جان کا مالک اور یہ کہتا ہے دونوں جہان کی دنیا سے تمام نمتے اور دیکھو پڑھو کہتا ہے اولے آئے تیرام بات انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے اور کاروبار جہان کی تدبیر فرماتے ہیں دیکھ رہا ہو تمام عالم کیا لکھا ہے اب مشرقی نے مکہ کا شرک جو تھا وہ کم تھا ان کا زیادہ آئے نہیں ہے مشرقین نے مکہ تو کہتے تھے مخصوص علاقے میں تصرف کرتے ہیں بزرگ اور یہ کہتا ہے تمام عالم میں اولیاء اولیا احترام بادشاہ تصرف کرتے ہیں تو اس کا شک بڑا ہوا ہے یا نہیں بڑا ہاں جی خیال کرنا رہا آگے دیکھو بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر القادر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر القادر زی تصرف بھی ہے معذون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبل کاس کا کار عالم سارے جہان کے کاموں میں حضرت پیر محبوب سبانی تو کر رہے ہیں تو فرماؤ اب ان کا شرط بڑا ہوا ہے تو ہم ہے آمد. آگے دیکھو احادث احمد اور احمد سے کچھ کو ہو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا کن اور سب کو ان میں کو ہاتھ لے جاتا آگے سنو آگے مفتی احمد جار گجراتی آلے ماں آ رہے ہیں لکھتا ہے سرکار ابد قرار سرکار ابد کرار صلی اللہ علیہ وسلم با حکم پروردگار دگار کونین کے مالک و کونین بیٹے دو جہان کو یہ دنیا کا جہان اور کون جہان کا نام ہے کونین کے مالک وہ مختار ہیں زمین کے مالک آسمان کے مالک اپنے رب کی عطا سے جہین کے مالک جنان کے مالک رب کے احکام کے مالک انعام کے مالک اللہ خالے کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں دونوں جہان آپ کے اچھا جھوٹ ہے جھوٹ ہے یا بڑا جھوٹ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کلا اکول میں کل اکول میں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے نبی خدا کا کہتا ہے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں یہ ظالم کہتا ہے دونوں جہان نبی تھا سم رہے ہو آگے گوچا کہتا ہے جس کو جو چاہے اپنے رب کی آتا سے آتا فرمائیں جس کو جس سے چاہے محروم کر دیں اور جس کے لیے جو چاہے حلال فرمائیں اور جو چاہے حرام غردیں کہ دونوں جہان کے شہنشاہ کونین کے مالک و مولا ہے کون کے مالک و مولا وا حکم نافذ ہے تیرا تیری خامہ تیرا دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا نعوذ باللہ من شر کے اللہ اپنا دے دے مولوی محمد یار گڑھوی ہمارے علاقے کا ہے اس کا دیوان ہے انوار فریدی ایک مخدوم کلیئر گزرا ہے تو مخدوم کلیئر سمجھا کہ کوئی بزرگ تھا یا پتہ نہیں کون تھا برائے مشکلات ہر دو عالم جب مشکل کشا مخدوم کلیئر دیکھ رہے ہو برائے مشکلات دونوں جہانوں کی مشکلات کے لیے مخدوم کلیئر ہے ہاں جی اندازہ فرماؤ آگے دیکھو آگے ہماری زبان کا شیر ہے تو مشکل کشا آئے دو عالم سدین جگ دی حاجت مٹے گزر گئی ترجمہ بھی نہیں چلکھائے آپ دونوں جہان کے مشکل پشا کہے جاتے ہو آپ کی سارے جہان کی حاجتیں پوری کرتے کرتے گزر گئی یہ ہے ان کا شرک فکت تصرف اب مشرقین مکہ کا بھی شرک سطح تصرف تم نے سن لیا اور آج کے دور کے مشرقین کا بھی شرک سطح تصرف تم نے سن لیا یہ کئی قدم ان لوگوں سے کیا ہے اب آگے پڑھو کہ ان لوگوں نے بھی وہی قیاس کیا ہے جو ان لوگوں نے کیا تھا اللہ پاک کی سلطنت کو دنیا کی سلطنت پر قیاس کیا دیکھو اب مفتی احمد جان لکھتا ہے دنیا دنیاوی کاروبار آخرت کا نمونہ ہے اس کی تحقیق جال حق میں دیکھو اور دنیاوی بادشاہ تو اپنے مقرر کیے ہوئے حکام کو اپنی بادشاہت کا مختار کر دیتے ہیں اور ان کو عام اختیار دیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حکام تا کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم بڑا بادشاہ چھوٹے حاکموں کو اختیار دے دیتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹا حاکم کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ بزرگ بھی اس لیے کہتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے اچھا سر آگے دیکھو کہتا ہے پھر جس درجہ کا حاکم اتنی درجہ کے اس کے اختیارات تھانے دار کو معمولی اختیارات کپتان پولیس کو اس سے زیادہ ڈپٹی کمشنر کو اس سے زیادہ کمشنر کو اس سے زیادہ پھر گورنر کو اور زیادہ پھر وائے سرائے کو سارے ملک کے اختیارات پھر وزیر اعظم کو ساری سلطنت کے تمام سیاحوں سفید کے اختیارات وہی بات ہے نہیں ہے کہتا ہے جس کہ کپتان وائے سرائے گورنر وزیر کہتا ہے جس یہ کپتان وائے سرائے گورنر وزیر اعظم ان کو اختیارات دے دینے سے بڑے بادشاہ کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اس کا اختیار اپنی جگہ کر کرا دیتا ہے اسی طرح بزرگوں کو اختیار دے دینے سے اللہ کی مملکت میں اللہ کے اختیار میں کمی واقع دیکھو آپ کہتا ہے مگر ان اختیارات سے گیا مگر ان اختیارات سے نہ تو بادشاہ کی سلطنت میں کمی آئی اور نہ کوئی چیز اس کی سلطنت سے نکل گئی بلکہ بادشاہ ان تمام چیزوں کا اصلی مالک رہے گا اور دیگر لوگ اس کی طرف سے عارضی مالک اسی طرح حق تعالی نے اپنی بادشاہت میں ملیکا اور خاص انسانوں کو دنیا کے انتظام کے لیے مقرر فرمایا اور ان کے درجوں کے لحاظ سے ان کو خاص اختیارات دیے اور ان کے لیے لوہے محفوظ قائم کی جس میں عالم کے سارے واقعات لکھ دیے کہ وہ حضرات اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اندازہ فرماؤ لوح محفوظ کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں قرآن کہتے اللہ فرشتوں کے سوا وہاں جا کوئی نہیں سکتا یہ ظالم کہتے ہیں اس کو دیکھیں اس کے مطابق عمل کریں تا ہے انہی اختیارات کی وجہ سے وہ حضرات کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں یہ تو تھا ان کا عقیدہ تصرف کے بارہ اس کے بارے میں اب پڑھو دربارہ معبودیت بریلوں کا عقیدہ محمد محمار گروی کا شیر پڑھو ہست مسجود ماں محمد اماں سے جدہ درگاہش عبادت ماست کہتا ہے ہمارے مسجود ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دربار کا سجدہ ہماری عبادت آئے ہماری کیا ہے عبادت آگے دیکھو ماخد نمبر دو در پنج وقت جانے بے کابا سجدہ در ہر زمان بسوئے محمد ما کابے تو کہتا ہے کابے کو تو ہم سجدہ کرتے ہیں فقط پانچ وقت وقت آا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم ہر وقت پڑھ رہے ہیں ہر وقت ہاں در پنج وقت جانے بے کابا سجدا پانچ اوقات میں کعبے کو سجدا آئے در ہر زمان بس ہوئے محمد نماز ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری نماز ہر وقت آئے جی اور آگے دیکھو گر ن مسجود محمد مصطفاست محمد یار بجائے سمجھا سکتا سمجھا سکتا اس کا نام تھا محمد یار کیا نام تھا محمد یار کا مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار اور دوست کہتا ہے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کروں تو میں محمد یار نہیں محمد غدار بن جاؤں گا سمجھ رہے ہو ہاں گھر نہ مسجود محمد مستفا محمد یار غدار اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجداگر نہ ہو تو پھر یہ محمد یار غدار ہوگا پاخد نمبر چار پڑھو باپا نالے ابودیت بسر تاج الوہیت خدا یکتا کی کا نقشہ بن کے نکلیں گے نبی علیہ السلام کے نام کہتا ہے کہ پاؤں میں تو جوتا ابودیت کا ہے لیکن سر پر الوہیت کا تاج ہے سر پر کیا ہے الوہیت کا تاج ہے معبود ہے ہاں ماخت نمبر پانچ پر ہو مفتی احمدار علیہ ہما لئے کلف معلوم ہوا اصل کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی جائے اصل یہ ہے یہ جی حضرت عقیدہ ہے کن کا بلد بلد <دیور> مشرق ٹھہرے نہ ٹھہرے یا بڑے مشرق ٹھہرے نہ ٹھہرے اب بڑے لنگ انہیں کہاں سے لیا بڑے لبو نے لیا ہے شیوں کہاں سے لیا ہے اب عقیدہ تو شیعہ کہو شیوں کا عقیدہ کیا ہے باپ تفوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام فی امردین با ان شاء اللہ تو آخر میں ثابت کریں گے کہ شیعوں سے بھی بریلوی بڑھ گئے ہیں بریلوی کیا ہے بڑھ گئے ہیں کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ تفویر کے قائل ہیں لیکن تفویر فقط فی امور الدین کے قائل ہیں کس کے قائل ہیں تفویر فی امور الدین کہ اللہ نے دین کے معاملات یعنی حلال حرام وغیرہ نبی علیہ السلام اور ائما کے حوالے کر دیے ہیں کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں جس چیز کو چاہیں حرام کریں دینی کاموں کے اندر دنیاوی کاموں کے اندر یہ بھی نہیں کہتے لیکن ہمارے جو ہیں یہ تو دینی دنیاوی دونوں جہان کی کام جو ہے وہ کسی حوالے کرتے ہیں نبی علیہ السلام اب دیکھو زورہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو جعفر اور ابو عبداللہ علیہ السلام تھے یقولہ نے کہتے تھے ان اللہ, اللہ نبی علیہ السلام امر خال کے ہی اللہ زب نے حوالے کر دیا ہے طرف نبی علیہ السلام کے امر ان کے اپنی مخلوق کا امر اپنی کا انشاءاللہ شاء رہا ہے امر خال ہی سے مراد فقط دینی امور ہیں فتح تم تاکہ دیکھیں کہ کس طرح ان کی اس کے بعد اس نے جاج پڑی ماں آتا کمر رسول و فصول و فنت اصول کافی کا والا ہے دوسرا والا پڑھو ماخذ نمبر دو اندل متفر اللہ, اللہ ہمیشہ رہا متفرد پھر پیدا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نما کو بد چہرے رہے ایک ہزار زمانہ پھر اس کے بعد پیدا فرمایا جمیت شاہ کو آشاد بد حاضر کیا ان تینوں کو اس کے پیدائش کے وقت اور جاری کیا ان تینوں کی تعت کو اوپر ان چیزوں کے فوادا امور رہا فوادہ امور اور مخلوق کے امور کو ان کے حوالے کر دیا سمجھا تھی شاہل نما جس وہ حلال کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں اور حرام کرتے ہیں جس ہیں اور کی چاہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی عبارت ہے ان کا ایک طائفہ ہے مفدوزی بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں شیعوں کا ان کا عقیدہ بیان کرتے ہیں مفوض یا فم القائلون وہ لوگ ہیں جو کائل اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے فوضت تدبیر حوالے کر دیا تدبیر خالق وما کی طرف اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تاخیر قادر کر دیا نبی علیہ السلام کو اوپر پیدا کرنے عالم اس کی تدبیر کے چار رسولوں کی ہوئی حاجت روائی علی نے نو حکی کی, کی نہ خدائی حضرت علی نے نور علیہ السلام کی مدد کی ہے حضرت علی نے نو علیہ السلام کی مدد کی بیڑا پار کیا اچھا نہ کرتا گھر علی مشکل کشائی آئی نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی یوسف علیہ السلام کبھی کپ کنویں سے کس نے نکالا علی کا موجودہ ہے ایک ایک نادر علی کی ذات ہے ہر شہر قادر تاریخ hey الما ان کا والا ہے بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ جب جہاں سے ابھی شروع کیا تھا باب تفویض جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلمت علیہ وسلم فی امر امردین فی امر امر دین کی کیا تھی آگے فون یہ حلونا یہ شاہون یہ حل مونما یہ یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ تفویض امور دینیہ کے قائل ہیں تفویض جمی امور کی تفویض کے قائل نہیں ہیں اب سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ امر خال ہی تو عام ہے امر خال ہی کیا ہے فوادہ علا امرا خال کے ہی تو جواب جواب یہ کہ شیعہ شرا خود لکھتے ہیں کہ یہاں مراد امر خالی کے اندر بھی امر دین ہے کیا مراد ہے امر دین ہے امر دنیا مراد نہیں ہے دیکھو اپنے سفر پر ان کا حوالہ کدوینی کا حوالہ ہے بدرست کہ اللہ, اللہ با گزاشت بسوئے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم باد کار مخلوقین خود امرا خال ہی کا مانا امرا خال کے ہی کا مانا بعد کار مخلوقین خود اپنی مخلوق کا بعد کام تھارے نہ بلکہ بعد کام کا امتحان کو نہ دے معلوم ہوا کہ وہ بھی بعد کاموں کی تفریح کے قائل ہے تھاروں کے قائل نہیں ہے کہ جب کوئی بزرگ اس جہان سے گزر جاتا ہے تو اللہ اس کو کتنی انعام دیتا ہے چار انعام دیتا ہے یہ بات ختم ہو گئی اب شفاعت کی بات شروع ہو رہی ہے شفاعت حضرت تین کے سو ہے